اللہ کیا ہے اس کی طاقت اس کی قوت اس کی ش... اس کی ہستی کا اندازہ لگانا ہے اس کو تم سننا چاہتے ہو اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ ایسا الہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں الہی وہ زندہ رہنے والا ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ ایسے ہو اور ہمیشہ رہے القیوم اور جو وہ خود سے قائم ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سہارا اسے قائم رکھے وہ خود سے قائم یہ وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہستے کاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ کاب تمہارا کیا خیال ہے قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے عظیم تر آیت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا خیال آیت الکرسی کے متعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے آپ نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا اللہ مبارک کرے تجھے یہ علم ت نے صحیح بات کی اور اسی آیت کے متعلق اکبا اب عامر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی چھوٹی سی چیز ایسی بتا دیں جسے میں کرتا رہوں اور جنت میں اور میرے درمیان کوئی وقفہ نہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز کے بعد یہ آئے پڑھتے رہنا اور ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں رہے گی تو جو اسے پڑھتا رہے گا اس کا مطلب ہے اللہ اسے اتنے اچھے اعمال کی توفیق دے گا توبہ کی توفیق دے گا اپنی شخصیت کو سنوارنے کی توفیق دے گا کہ آہستہ آہستہ موت تک وہ بالکل پاک ہو جائے گا کہ ادھر مرے ادھر جنت میں پہنچے اس کے متعلق فرمایا تھا ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ اسی لیے ہمارے نزدیک حنفی کو کہا کے نزدیک قرآن پاک کی جن صورتوں کو اور آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نوافل سنتیں جب پوری نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے تو پھر یہ آیت پڑھنی چاہیے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ رات کو سونے سے پہلے یہ آیت پڑھا کرو اس سے تمہاری حفاظت رہے گی اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سرح بقرہ میں ایسی آیت ہے جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شاید نہیں آتے اور پھر ارشاد فرمایا یہ آیت اور اسی طرح حدیث میں آیا اتنی حدیث ہیں بس آخری سناتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اس کو حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استبرا رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مسجد نبی میں ڈھیر لگا ہوا تھا اور غلے کا ڈھیر تھا کھانے پینے کی چیزیں اور آپ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا کوئی لے نہ جائے دوست بور رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں رات بھر حفاظت کرتا رہا اور رات کے ایک حصے میں ایک آیا آدمی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے بیوی بچے ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے کچھ تھوڑا سا مجھے دے دو تو میں نے اسے دے دیا اور خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات ہی کریں گے تو ٹھیک ہے اور صبح جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کوئی آیا تو نہیں تھا میں نے ایسے ارض کیا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا ایک اور تجھ سے اپنا حصہ لے کے حستے ابور رضی اللہ عنہ کہتے تھے اگلی رات کو پھر مجھ سے فرمایا کہ ذرا خیال کرنا اور حفاظت کرتے رہو تو حضور رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ دوسری مرتبہ آیا اور اس نے ایسی کہانی بیان کی کہ میرا دل پسیج گیا اور میں نے اسے دے دیا تو اگلے دن جب پوچھا تو میں نے یہی عرض کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ اعظم ہنسے اور آپ نے فرمایا پھر دوبارہ تم،, تم سے یہ چیز لے گیا اور اب نہ دینا تو اس لئے ابو بورا رضی اللہ کہتے ہیں جب تیسری رات آئی تو وہ میرے پاس آیا اور میم تم تو شیطان ہو تم تو جن ہو اور تم مجھ سے ایسی چیز لے گئے تو اس نے کہا بوریرا حالات ایسے ہیں مجبوری ہے تو میں نے اس سے کہا اچھا ہاتھ ملاؤ تو کہتے تھے اس نے ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ ایسے تھا جسے کتے کا پنجا ہوتا ہے بیچ میں سے نرم نرم تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا اب تو تم نہیں جا سکتے تو اس نے کہا ابو ریرا میں جن نہیں ہوں میں شیطان نہیں ہوں میں نے کہا نہیں تم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس نے کہا ابو ریہ دیکھو اگر میں شیطان ہوں نا تو تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ شیطان اگر وہ بات کرو گے تمہارے قریب بھی نہیں آئے میں نے کہا ترکیب بتاؤ اس نے کہا پھر مجھے کچھ دو گے میں نے کہا ہاں دے دوں گا تو اس نے کہا جو آئے تل ہے نا سورہ بقرہ میں یہ پڑھ لیا کرو کے اس کے قریب نہیں آتا اور لاؤ وہ جو چیزیں تو تو میں نے چیز دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن میں تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم ہسے اور آپ نے فرمایا وہ اس جھوٹے شیطان نے جھوٹے جن نے بات تم سے سچی گئی کہ ہے یہ واقعی ایسی اور دیکھو پھر تم سے کچھ لے گیا چیز بھی لے گیا لیکن نشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کہ بات اچھی صحیح کہی اس نے یہ ہے وہ آج. اللہ لا الہ اللہ اللہ وجوم الحی الکوم کے بعد دیکھا پانچ کے نشان بنا ہوئے اس لیے کہ بعض ذرات کے نزدیک یہ آیت ہے اسی لیے شامی جو کرا ہیں قاری حضرات انہوں نے قرآن کی آیات اور شمار لکھا ہے مکی کرا نے اور مدنیوں نے اور مصریوں نے اور کوفہ والوں نے اور اس لیے کہ یہ آیات کی ترتیب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ یہاں رکے تھے نہیں رکے تھے بعض کہتے ہیں نہیں رکے تھے انہوں نے کہا پوری آئیت ہے بعض کہتے ہیں یہاں پہ وقت کیا تھا اس لیے یہ آیت ہے جہاں بھی یہ پانچ کا ہنساف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بعض کے نزدیک آیت ہے اور امام حفظ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چکے آیت نہیں ہے اس لیے ہم یہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا یہ امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی قرآت کے مطابق لکھا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ آیت نہیں اور اگر آپ قرآن پاک وہ دیکھیں جو اسپین میں آج کل چھپ رہے ہیں یا الجزائر ٹونس میں اور, اور سومالیہ میں تو امام ورش اور امام قالون رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وہ چھپتے ہیں وہ لوگ اسی کے کو پڑھتے ہیں اس میں اور اس میں آیات کا فرق مل جائے گا آپ تو اس لیے یہاں پر ہے کہ اللہ لا الہ اللہ اللہ ہی کی ذات ہے اکیلی ذات ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے القیوم اور ہمیشہ سے قائم ہے کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو قائم رکھ سکے وہ سب کو قائم رکھے ہو یہ الحی القیوم اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے کوئی آدمی یوں پڑھے یا ہی یا قیوم تو اس طرح بھی ٹھیک ہے اور کوئی آدمی اسی کو پڑھے اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ وج الکجوم تو بھی ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حستے اسما رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں تو میں کیا کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ پڑھا کرو یہ اللہ اللہ ربی لا عشر کو بھی شعیہ اللہ اور اللہ ہی میرا پرردگار ہے میں ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے کیا وہ کہتے تھے یا ہیو یا قیوم بے رحمت کا استغیض اے پروردگار جو ہی ہے قیوم ہے بے رحمت کا استغیث میں تیری رحمت کے سہارے تجھ سے مانگتا ہوں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں تو یہ ہی اور قیوم جو ہے اللہ کے عظیم ترین ناموں میں سے اسی لیے اگر کسی کا نام عبدالحی اور عبدالقیوم الکیوم ہو تو منع کرتے ہیں کہا کہ اسے حی اور کجوم نہ کہے اس کا پورا نام لینا چاہیے عبدالحی اور عبد اور ایسے نام اس زمانے میں رکھنے ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا تو خام خواہ لوگ گناگار ہوتے ہیں اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو وہ ہمیشہ سے قائم کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سے قائم رکھے اس نے اس کائنات کو قائم کر رکھا, رکھا ہے سنبھال رکھا ہے تھام رکھا ہے لاتا خزن اور ہرگز نہیں اسے پہنچتی کوئی بھی اونگ ولا ناؤں اور نہ نا، نا ہی سونا اور اس کے مقابلے میں اس کے علاوہ باقی ساری کائنات ہر چیز سوتی ہے ہر چیز اونگ بھی آ جاتی ہے لا خز نہ تم والا ناؤ اور اللہ ہی کی ذات ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے اور یقیناً عیسہ علیہ السلات کو اونگ بھی آتی تھی اور یقیناً وہ سوتے بھی تھے اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے سوتے بھی ہیں اونگ بھی آ جاتی اس لیے فرمایا کہ اگر اسے اونگ آ جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اسے اونگ آ جائے اللہ کی ذات کو تو یہ زمین و آسمان آپس میں ٹکرا جائے تباہی پھر جائے اس کائنات کی ایک ایک ذرے ایک ایک چیز کو اس سے سنبھالا ہوا ہے اس لیے کائنات میں اس کے تصرفات ہیں جیسے چاہے وہ مالک کر سکتا ہے کوئی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کوئی اس کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا زندگیاں سب کی فانی ہے اور اسی ذات کی باقی ہے اور سہارے سب کے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس ذات کا کوئی سہارا نہیں ہے جو ٹوٹے وہ خود سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے لہوم آف سماوات ی کے لیے ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے ہر طرح سے مالک بھی وہ ہے اور حق بھی اسی کا بنتا دو چیزوں میں فرق ہے نا کہ آدمی کبھی کبھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیزرو نہیں کرتا جیسے بادشاہ بن جاتے ہیں آپ کو تو تجربہ نہیں ہمیں ہے ہمارے ملک میں جیسے فوجی آ جاتے ہیں تو جبرن مالک بن جاتا ہے نا حکومت کا اہل نہیں ہوتا حکومت کرنے کا تو اس لیے آپ کے کے سیاست میں تجربہ ہے کہ سیاستدان اہل نہیں ہوتے اور حکومت سنبھال لیتے جیسے کسی بچے کو بہت بڑی رقم دے دی جائے تو وہ مالک چاہے بن جائے اور اہل نہ ہوں اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اہل بھی ہوتا ہے اور مالک بھی بن جاتا ہے اللہ نے لام جو یہاں لہو کا فرمایا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا دوسرے لفظوں میں کہ اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی مالک بھی وہ ہے اور حقیقت میں وہ اس چیز کو ڈیزرو بھی کرتا ہے کیونکہ ساری کائنات میں اس کی ہستی ہے اسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے تو مالک اگر وہ نہ ہو تو اور کون اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیفیکٹو اینڈ ڈور ہاں کہ مالک بھی ہے اور استحقاق بھی اس کا بنتا ہے لہو ماپ سماواتی وما معافی لرچ اسی اللہ کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور اسی مالک کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں منز اللہ کون ہے یہ استفہام ہے انکاری پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نفی بھی کر رہے ہیں ہے کوئی ایسا مطلب کوئی نہیں منزلزی کون ہے ایسا یشفاؤ جو سفارش کرے اندہ اس ذات کے پاس اللہ مگر بے از نہیں جب تک کہ اس کی اجازت نہ پائے گا کوئی سفارش نہیں کر سکتا کوئی نہیں بول سکتا منزل لذی یشفاؤ اندو کون ہے جو اللہ کی ذات کے سامنے سفارش کرے گنا کی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر بات کر سکے اسی لیے آگے سرہ میں ہمیں فرمائیں کہ خشات الاسوات دب جائیں گی آوازیں اور کوئی نہیں بول سکے گا فلا تسماؤ اللہ ہمسا ہلکی ہلکی آوازیں سرگوشیوں کی آئیں گی اللہ کی ذات کے سامنے زبان کوئی نہیں کھول سکتا پر میں منزل یشوا اند تم سمجھتے ہو کہ قیامت میں تمہارے آبا و جداد تمہیں بچا لیں گے اور پیسے کی وجہ سے بچ جاؤ گے اور جبرن کوئی ہماری ہماری قید اور ہماری جیل اور ہمارے دوزخ سے کسی کو, کو کوئی چھڑا سکے گا ہٹا سکے گا منظر اللہ یشفا اندہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے کسی کی اللہ بزن مگر ہاں وہی ہے اسی کی اجازت سے ہو سکتا ہے وہ اجازت دے کسی کو کہ آپ کہیے تب بولنا ہو سکے گا وہ کرنا تو بول بھی کوئی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ہستے آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور کہو گے کہ کسی طرح اللہ سے کہہ دیں حساب شروع حساب ہی نہیں شروع ہوگا اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم میرے بیٹے نوح کے پاس جاؤ اور تم از تین علیہ السلط کے پاس آؤ آو گے اور کہو گے کہ اللہ کلّن شکورا اللہ نے قرآن میں آپ کا نام بڑا شکر کرنے والا بندہ رکھا تھا تو وہ کہیں گے میں اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے کہہ چکا اور جو وہ ڈانٹ تھی میں اس کی وجہ سے ایسا پریشان ہوں کہ آج میں نہیں جا سکوں گا اور پھر وہ کہیں گے کہ رب نفسی نفسی اللہ میری جان کو بچا اور اللہ میری جان کو پناہ ملے اور وہ کہیں گے جاؤ یہاں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پھر آؤ گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو کہو گے کہ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کر دے اور بدحال ہوگے تم اس حالت میں آؤ گے اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ سے اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا تھا اور اس کی وجہ سے پشیمانی ہے اور میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا البتہ میں تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتا دیتا ہوں جس کے پاس تم جاؤ اور وہ میرا نام لیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے جاؤ یہاں سے اور پھر وہ کہیں گے پردگار میری جان اور کسی طرح میں بچوں اور پھر تم موسا علیہ السلام کے پاس آؤ آو گے اور انہیں کہو گے کہ اللہ موسا اللہ نے آپ سے موسا باتیں کی تھیں علیہ السلام علیہ السلام اور آپ جائیں اور کہیں اور وہ ازر پیش کر دیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے میری قوم نے اتنی میری عبادت کی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جانے سے آج گھبراتا ہوں اور میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی بھی تالا اگر تم نے کھولنا ہے اس کے لیے چابی درکار ہے اور کوئی بھی برتن ہے اس پہ اگر مہر سیل لگی ہوئی ہے تو اس کو توڑنا ہے پھر اس مہر کے بعد برتن میں جو کچھ ہے باہر آئے گا تو وہ کہیں گے آج کے دن وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر سکتے ہیں تم وہاں جاؤ اور رس اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے پاس آؤ آو گے اور میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں اللہ سے بات کروں سوائے اس کے کہ میں جا کے سجدے میں سر رکھ دوں گا اور کتنی مدت تک وہ سجدہ ہے کوئی نہیں جانتا اور اللہ مجھے الہام کرے گا ان چیزوں کا جو اب بھی مجھے نہیں بتا اور اس دن وہ کلمات اللہ اپنی تعریف کے مجھے میرے دل میں ڈالے گا اور میں جب ان کلمات کو پڑھوں گا تو اللہ صلی اللہ علمایا وہ ایسے جملے ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے پڑھے ہوں گے نہ میرے بات کوئی پڑھے گا اللہ کی ایسی عجیب و غریب تعریف ہوگی وہ کہ فرمایا جب میں پڑھوں گا تو اللہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے اور آپ مانگیے کیا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع بڑی طویل حدیث ہے بخاری میں آتی ہے آدمی پڑھے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا غلبہ اس کی قدرت اس کی طاقت کیا چیز ہے وہ اللہ نے کہا ہے منز اللہ زی یشوا اندہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے بولے ہاں مگر جس کو وہ اجازت دیں یا اور اللہ کے ساتھ خوب جانتی ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور ماں ہوں اور جو کچھ کے ان کے پیچھے ہے یہ جو ہم اور ہم دو لا رہے ہیں نا اس میں ہے بحث کہ کن کے پیچھے کن کے آگے تو ایک چیز تو یہ کی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا لذی کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے منزل لذی یشفہو اندہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کوئی سفارش کرے اللہ بھی اس نہیں مگر ہاں اللہ جس کے لیے اجازت دے گا یامو اور وہ جانتا ہے اللہ کیا چیز ما بین اے جو کچھ کے ان سفارش کرنے والوں کے سامنے ہے وماخل فوم جو ان کے پیچھے منزل زی اس کی طرف لوٹ رہی اور یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو اوپر بات آئی نا لہوم آف سماواتی ما و مافل اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یا عالم و مابینا اے اس زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی خدا کی مخلوق رہتی ہے یا و اللہ جانتا ہے مابینہ اے دیم کیا چیز ان کے سامنے اور ماخلفوم کیا چیز ان کے پیچھے سمجھے نہیں سمجھے یہ جو ہے نا کہ ان کے پیچھے اور ان کے سامنے کیا ہے پہلی بات تو بلکہ اس میں یہ ہے کہ زمکشری کہتے ہیں کہ یہ کنایا ہے ساری سمتوں سے اشارے میں بات کی جیسے کہتے ہیں نا کسی آدمی کے متعلق اس کے تو آگے پیچھے ہی کوئی نہیں مطلب نہ اوپر نہ نیچے تو آگے پیچھے اشارہ ہو گیا نا اس طرف یہ نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کا کوئی سہارا ہے ایسی جملہ بولتے ہیں تو اس چیز یہ فرمانا کہ آگے اور پیچھے اس کا مطلب ہے ہر طرف چاروں طرف ایک تو اشارہ ہو گیا اشارے میں بات کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چھ کی چھ سمتوں کی نفی کر دی کوئی نہیں ہے ہاں مگر اللہ جانتا ہے ان چھ سمتوں میں کیا ہے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کیا چیزیں سب اللہ جانتا ہے کن کے دو چیزیں ہیں یا تو وہ جو سفارش کریں منز اللہ کون ہے جو اللہ کے سامنے بول سکے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دیں اور جن کو خدا اجازت دے رہا ہے اللہ ان سے پیچھے بھی جانتا ہے کہ کون کون گزرا ہے اللہ ان کے آگے بھی جانتا ہے کون کون آئے تھے وہ آدمی کس مقام پر کھڑے ہیں وہ چیز کس مقام کی ہے خدا کو سب خبر ایک اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان بھی اور زمینیں زمین بھی تو آسمانوں میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے اور زمین میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے سارے انسان جنات امبیا علیہ و وسلام فرشتے مشائق جن جن کے متعلق جس کا بھی جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا اللہ ان سارے لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اپنے آگے کیا بھیج چکے پیشے کیا تھے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے ہر ایک کی پوزیشن خدا کو خوب معلوم اب سمجھ آئے علم و مابینا دین و ماخل کو ولا یحیتون بشئین اور سارے جنات فرشتے انبیاء عالم صلاحت وسلام جو جو بھی ہیں ساری خدا کی مخلوق ولا یوہی نہیں احاطہ کر سکتے احاطہ کسی چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا ولا یہ تون کسی ایک ذرے کا احاطہ نہیں کر سکتے من علم ہی اللہ کے علم سے اللہ بھی ما شاء مگر وہی جو اللہ چاہے یعنی اللہ کا جو علم ہے اس علم میں سے بھی ایک چیز کو ہی لے لو اور اس چیز کی ساری تشریح کہ وہ چیز کیا ہے کیسے بنی کہاں سے آئی کیا فائدہ ہے اس کا مستقبل اس چیز کا کیا ہے اس کا ماضی کیا تھا اس چیز کو کتنے لوگ استعمال کریں گے اس سے کیا کیا نقصانات ہیں کیا کیا نفع اس کائنات میں ہو رہے ہیں اس ایک چیز کا اللہ کو جو علم ہے اس علم میں سے لا یوی تو نشمن علم ہی اللہ کے علم سے کسی ذرہ برابر چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ بماشا مگر جو اللہ چاہے اس کے علم میں سے ذرہ برابر کوئی نہیں لے سکتا مگر جو اللہ چاہے یعنی وہ نازل کر دیتا ہے وہ خبر دے دیتا ہے ایک چیز کے متعلق کسی کو بتا دیتا ہے کامل اللہ کا علم وہ تو لامحدود ہے کہاں اللہ کا علم لامحدود اور کہاں لوگوں کا محدود علم اور کہاں حق تعالی نہو کی صفت علم کہ پوری کائنات بھی اس مندر سے سیراب ہو جائے اور اپنی اپنی مرضی کا علم حاصل کر لیں تو بھی پیاسے سے اٹھے اللہ کا علم تو اتنی وسیع چیز ہے سب سے بڑی صفت اللہ کی علم مانی گئی ہے اور حق تعلی شاہ کا علم سب سے زیادہ اگر کہیں ظاہر ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے جتنا علم اور اپنی صفت علم میں سے جتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اولین اور آخرین میں خدا نے کسی کو نہیں دیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا باللہ میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھتا ہوں اور آپ نے اللہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں ہوں اس لیے بولا یو ہی نہ من علم اور اللہ کے علم سے ذرا برابر کسی چیز کو وہ نہیں لے سکتے اللہ باشا مگر وہی جو اللہ چاہے کرسی یہ اور اللہ کی کرسی حاوی ہے کرسی کی آسان تفسیر دو چیزوں سے کی گئی کہ اللہ کا علم پرباز کہتے ہیں کہ علم تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا پھر کرسی سے علم کیوں مراد لیں وہ کہتے ہیں اللہ کی حکومت کرسی کو اشارے میں کنا کے طور پہ استعمال کیا گیا جیسے کہتے ہیں کہ آج کل کس کی کرسی ہے مطلب یہ کہ آج کل کس کی حکومت ہے تو وہ کہتے ہیں وسیا کرسی اور اللہ کی حکومت حاوی ہے السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پہ تو اللہ کی کرسی حاوی ہے آسمانوں پہ اور زمین پہ اور بعض رات کہتے ہیں کہ یہ عرش سے بھی بڑی چیز ہے کوئی عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو گھیر لیا ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے لیکن کرسی جتنی بھی بڑی ہو اور عرش جتنا بھی بڑا ہو بہرحال وہ محدود ہے اور وہ جو محدود نہیں ہے وہ ان میں کیسے سما سکتا اللہ کی ذات اس کی تو کوئی حد نہیں نا سو وہ خود کیسے کسی میں سما سکے اللہ کی ذات کے لیے علیہ اللہ استفر اللہ کوئی مقام تو نہیں مقرر کیا جا سکتا کہ اتنا عرش ہے اور اتنی کرسی ہے یہ سب چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں تو بس یہ کرسی جو سماواتی ولہ رد آ گیا ان لوگوں کا جو اللہ کے ایک سی مقام کا تعین کرتے ہیں کہ اللہ یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے اللہ نے کہا میری حکومت آسمانوں پر بھی میری حکومت زمین پر بھی ورا ید اور اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی اللہ تھکتا نہیں ہے حفظما آسمانوں کی اور زمین کی حفاظت کرنے میں اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوتی یہ ہے رد ان کا جنہوں نے کہا چھ دن میں اللہ نے پیدا کیا اور ساتویں دن ہی ٹوک ہز ریسٹ ہے نا بائبل اللہ نے کہا بلا ید حفظ اللہ کو کوئی چیز نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت کے لیے خدا کو کوئی چیز نہیں تھکاتی اور آسمانوں اور زمین یہ کہہ دینا تو آسان ہے لیکن ذرا نگاہ دوڑاؤ ان آسمانوں اور اس زمین کے درمیان کتنی گلیکسیز ہیں کتنی کہکشائیں کتنے سیارے ہیں اور کتنے ستارے ہیں اور ایک سورج اور اس جیسے کتنے اس دن بتا رہے تھے فور سکسٹی ملین بلین فور بلین فور ہنڈریڈ ملین سورج اس کائنات میں ایک گلیکسی میں دیکھے گا ایک گلیکسی میں اور گلیکسیز کتنی ہوں گی آدمی سوچے اور اتنا کرڑتا ہے انسان اتنی باتیں کرتا ہے اور خدا صرف ایک گرا کھول دے اس دنیا کی کشش سکل ختم ہو جائے گریوٹی ختم ہو جائے اور یہ جی زمین لڑکتی ہوئی سورج میں جا گرے چند گھنٹوں کی بات ہے نا پھر تو آپ پھر تو کسی کسی بھی سے پوچھے جس نے فزکس پڑھی ہوئی ہے کہ کتنی تیزی سے یہ موو کرے گی دنیا اور جا کر گرے سورج میں اور کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی جاننے والا بھی نہ ہو کہ اس دنیا میں انسان نام کی مخلوق کبھی آئی بھی تھی یا نہیں آئی تھی کتنی وسیع کائنات ہے خدا کی اس چیز کو آدمی پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آخری آدمی جسے جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا اللہ اسے کہیں گے کہ تُو جنت میں چلا جا اور تجھے کتنی جگہ چاہیے تو وہ کہے گا میرے پروردگار بس اتنی جتنا ایک کوڑا ہوتا ہے دو فٹ تین فٹ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم اس سے زیادہ دے دیں تو وہ کہے گا اتنا دے جتنا دنیا میں میرا گھر تھا اور اللہ تعالیٰ فرمائے اگر اس سے زیادہ دے دیں تو وہ کہے گا پروردگار پھر اس سے زیادہ دے دے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو اتنا دے دیں جتنی تیری دنیا تھی تو وہ کہے گا تو پروردگار دگار مذاق کرتا ہے مجھ سے یہ تیری شان کے خلاف ہے تو اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ اور اسے وہ دے دو جو اس جس دنیا کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے دس گنا بڑی دنیا اسے دے دو تو فرشتے اسے لے جائیں گے اور آپ نے فرمایا آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اس دنیا سے دس گنا بڑی دنیا اللہ دے دے گا کہ خدا اس پہ انعام کرے گا کتنے ہی امریکہ اور آسٹریلیا اس میں آ جائیں گے نا؟ یہ اس پہ انعام ہے مالک کا جو آخری آدمی ہے اور جس کے لیے اکرام کریں گے جس پہ مہربانیاں فرمائیں گے اس کا کیا حال ہوگا تو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے بڑی دنیا کیا چیز ہوتی ہوگی تو یہ گلیکسیز اور یہ چیزیں یعنی یہ اللہ کے ایک ارادے کے نتیجے میں ہے سارا کچھ اور تعالیٰ شانو جب ایک ایک آدمی کے متعلق کو ارادہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا بلا یودو ہفسما اور لوگوں کوئی چیز اللہ کو نہیں دکھاتی اس لیے اصل بات وہ اللہ کی محبت ہے بس اس سے محبت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ادب احترام دل میں آتا ہے وہ ولا علیم اور دیکھو اللہ کے ساتھ العلی بلند ہے عظیم شاندار ہے بڑی عظمت والی اللہ کی ذات ہر اس شرک سے بلند ہے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں العظیم عظیم اور اللہ کی ذات ہر اس پیمانے سے بلندر ہے جس سے لوگ اس کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں یہودی اللہ کو اس کے لیے سواری ثابت کرتے ہیں اور پھر رت اس کی بناتے ہیں کہ ایسے خدا آ ہے بریٹینکا میں کل آپ سے ارض کیا تھا نا کہ اس میں خدا کی ایک سواری دکھائی ہے اللہ تعالی اس پہ علیہ سفر کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں ایسی چیزیں کہ مسلمان ان تصویروں کو نہیں دیکھتے وغیرہ انہیں غصہ آتا ہے نا اور مسلمان ان تصویروں کو بھی نہیں دیکھتے جو ایران میں چھپتی جب ہم ایران میں گئے تو کئی جگہ کمبھ ہم دیکھنے گئے تھے اور کمبھ جب گئے تو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں تو ہم نے کہا یہ اگر یورپ میں کہیں آ جاتی تو پھر سب کی غیرت جاگ اٹھتی کہ ارے عیسائیوں نے تصویریں بنا دی اور اپنے جو کچھ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ اب بھی کوئی چلا جائے کوئی دور تھوڑا ہے ایران اور اگر پاسپورٹ آپ کا یہاں کا ہے تو پھر تو اور آسانی ہے ایک ٹکٹ لو اور وہاں جا کے کمبھ میں کئی کئی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر وہ جبریل امین آ رہے ہیں ادھر حستے مطالف بیٹھے ہیں ہنستے ہست علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور حسط حسن اور حضط حسین رضی اللہ عما کی تو بالکل جیسے ساڑھے پندرہ سولہ سال عمر ہے بس اس سے زیادہ نہیں ابھی داڑھی کے چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے بال آئے ہیں اور گھوڑا کھڑا ہے اور حضرت کر تشریف پہ جا رہے ہیں یہ سب تصویریں ایران میں مل جائیں گی یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ کہ وہی کام یورپ والے کریں تو کافر اور وہ اپنی جتنی مرضی تصویریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی تصویریں جبریل امین وہی لا رہے ہیں اگارے ہرا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی کا انتظار ہو رہا ہے علیہ یہ یہودی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے پیمانہ مقرر کرتے ہیں العظیم اللہ کی ذات ان تمام پیمانوں سے بلند و بالا ہے العلی اللہ کے ساتھ ہر شرک سے بلند و بالا ہے